فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العرش يغشِ الليلى انه ريطُلبُهُ حَثثَ والشسَوَ القَمَبَالّجومَ م صَخراتٍ بأَمر على لَ الخَلقُ والأَمر تباركَ الله رَبّ العالممين أدُ رَبَّكُمْ تدوع وَخُفه إن لا يحبُ المعتَدين وَلا تُفْسِدوا في الأغْضِ بعد إصلاحه مدعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریبسن و لقد اور یقیناً جی انہوں ہم, ہم آئے ان کے پاس بھی کتابن ایسی کتاب کے ساتھ یعنی ایسی کتاب ان کے ساتھ ان کو ان کے لیے رائے فصل اللہ جس کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا اعلیٰ علم علم کے ساتھ ہدََ و رحمتاً جو ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے یہ قومی ایمان لانے والی قوم کے لیے حل اندرون کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں اللہ تویل اس کی تعویل کا یعنی اس کی انجام کا اس کے واقع ہو جانے کا یومیاتی تعویل ہوں جس کے اس کی تعویل ہوگی یا اس کا یعنی کہ نتیجہ ثابت ہوگا یقول الدین نسو ہوں بن قبل یقول تو کہیں گے کہ اللہ دذین وہ لوگ اس کو بھلا دیا تھا امن قبل اس سے پہلے قد جا ات رسول ربنا بالحق یقیناً آئے تھے ہمارے پاس جا عت رسول الربینہ آئے تھے ہمارے رب کے رسول بالحق حق طور پر فحل بنشف آ فل النا پس کیا ہمارے لیے ہیں من آ کوئی سفارشی فحش لنا پس وہ ہماری سفارش کریں او و ردو یا لوٹایا جائے فنا عملہ پس ہم عمل کریں غیر اللّی کننا نعمل ان عملوں کے علاوہ جو ہم پہلے کرتے تھے قد خسرو انفس ہوں یقیناً انہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا مدلما کافتارون اور کھو گیا ان سے جو وہ گھٹتے بناتے کرتے تھے ان نہ ربکم اللہ الدی خلق سماوات ولاب بے شک مرب اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو فیصد تیام ان چھ دن میں سمس طوا العش پھر وہ برقرار ہوا عرش پر یوگ شل نہار جو ڈھانکتا ہے اللیلہ رات کو دن سے یا دن کو رات سے یا طلبا جو ایک دوسرے کے پیچھے کہ تیزی سے دوڑ چلے آتے ہیں والشمس والقمر اور سورج اور چاند بھی والنجوم اور ستارے مسخرات سبھی تابع ہے مسخر ہے بھی امر ہی اس کے حکم کے الا خبردار لہ الخلق اللہ ہی کے لیے سبھی مخلوق ہے اسی کے سبھی مخلوق ہے بلعمر اور اسی کا حکم ہے تبارک اللہ رب العالمین بابر کے کی دار جو جہانوں کا رب ہے ربکم پکارو اپنے رب کو تدر و خفیہ تدر گڑگڑاتے ہوئے خفیت اور چپکے چپکے سے انح الحب المعتین بے شک وہ محبت نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں سے بلاطف سدوف العرد اور نافساد کرو زمین میں بعد اصلاحہ اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد بدروہ خوف و تما اور پکارو اس کو اللہ تعالیٰ کو خوفن اس کا ڈر خوف رکھتے ہوئے و تماً اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے ان نہ رحمت اللّہ قریب المن المحسنین بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے نیکی کرنے والوں احسان کرنے والوں کے آیت نمبر باون سے چھپن تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالیٰ و لقجی کد صلی اللہ علم یقیناً ہم لائے تھے ان کے پاس ایسی کتاب کہ جس کو ہم نے بیان کیا کھول کھول کر علم کے ساتھ دلیل کے ساتھ جب اللہ نے جہن والوں کا ذکر کیا اور ان کا جنت والوں سے پانی مانگنا اور نعمتیں مانگنا اور ان کے لیے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جانا اور پھر اللہ کا بیان کرنا کہ کس طرح انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو جو ہے کھیل تماشا بنا رکھا تھا اللہ کے دین کو اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دے گا جس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو بلایا تھا تو اللہ ماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر حجتیں قائم کر دیں مدید اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ان کا جہنم میں آنا ان کا عذاب میں پڑھنا ایسا نہیں کہ جس کا ان کو علم نہ ہو یا ان کو اچانک ان کے ساتھ ایسی چیز واقع ہوگی ہو بغیر کسی حساب کا خبر کے بغیر کسی حساب کا علم کے بلکہ اللہ ماتا ہے والد جنا بھی کتابیں یقیناً ہم لائے تھے ان کے پاس ایسی کتاب جس کو ہم نے فصل ہو کھول کھول کے بیان کیا تھا علی علم علم کے ساتھ اور ان کے پاس کتاب لانے کا معنی یعنی ان پر حجت قائم کرنا یہ یعنی رسول بھیجے رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے پتہ چل جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور ہم نے کس طرح اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اللہ تعالی نے کتاب نازل کر کے رسولوں کو بھیج کر ان پر حجت قائم کر دی اور صرف کتاب نازل نہیں کی بلکہ کتاب کے بارے میں کیا فرمایا فصل اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا یعنی کتاب کو یعنی کہ نادل کر کے ایسے چھوڑ دیا بلکہ اس کو بیان کیا اور بیان کرنے کے لیے چاہے اللہ تعالی نے خود کتاب اپنی کتابوں ہی کو خود اپنی احکام کو دوسری جگہوں پر بیان کیا ہو یا اپنے رسولوں کے ذریعے ان کو بیان کیا ہو تو اور بیان بھی کیسے کیا اعلی علم علم کے ساتھ دلیل کے ساتھ یعنی <تصفح> ایسے ہی کسی یعنی کہ گمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ علم کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ جس میں پڑھنے والے کے لیے جاننے والے کے لیے یقینی طور پر وہ چیزیں تھیں کہ جس سے اس کو رہنمائی ملتی اس کو ہدایت ملتی لیکن یعنی اس بیان کرنے کا مقصد کہ ان لوگوں نے نہ تو اس کتاب کو مانا نہ اس کتاب کی تعلیمات کو دیکھا اور نہ اس کے اندر جو حقائق تھے اس کو پہچاننے کی کوشش کی تو اس لیے اللہ تعالی نے جو ہے ان کے اوپر حجت قائم کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کے واقعی اللہ تعالی کا جو ندام ہے بندوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اللہ تعالیٰ جہمات عما کنّا معاہد بین حتنا باعث کہ ہم نہیں تھے کسی کو عذاب دینے والے جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے رسول بھیجنے کے معنی ان پر کتابیں نادر کر کے رسول بھیج کر ان کے ان کو اللہ کے احکام بتا کر سنا کر ان پر حجرت قائم کر دینا تو اسماعی کہ ہم نے کتاب کو رادر کیا جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا اور اسی چیز کو دوسری آیت میں لفماتے کتاب ان کے تو و کہ یہ وہ کتاب جس کو حقیمت آیا تو جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں اور اس کی اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تو مات اللہ تعالیٰ و رحمت علیہ امینون جو کتاب کتاب جو ہے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ تھی لیکن ان کے ان کے لیے جو ایمان وارے ہیں کیونکہ جو ایمان نہیں لاتا اگرچہ ہدایت کا ذریعہ سبھی کے لیے ہے لیکن جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو پڑھے گا نہیں سیکھے گا نہیں اس کے لیے اس اس کتاب سے کوئی نہ رحمت ملتی ہے نہ ہدایت ملتی ہے اور ہدن اور رحمت کا ذریعہ بھی ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں اور رحمت بھی کس لحاظ سے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے دین دنیا دونوں کے اعتبار سے تو اللہ کی کتابوں کے ساتھ جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ آخر سے پہلے دنیا کے اندر ہی اس کو جو دنیا کی نعمتیں دیتا ہے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت و وقار ملتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ ان کو عروج دیتا ہے اور اس کے بعد آخر کی جو ان کی فلاح کامیابی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو ہے وہ سرچشمہ ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے یعنی رحمت و قدریہ ہیں لیکن بدبختی ہے لوگوں کی کہ پھر بھی وہ ان کتابوں سے نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی رحمتوں کو پانے کا یعنی کہ اس کا اسباب اختیار کرتے ہیں تو اللہ بات حلیہ اندرون کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں یہ اندرون انتظار کرنا اللہ تویل ہو مگر اس کے طاویل کا تعویل کے عربی میں دو بڑے معنی آتے ہیں جس طرح نے پہلے بھی ذکر کیا صلی عمران کی تفسیر میں ایک تو تعویل کا معنی کہ کسی چیز کی تفسیر ہونا کسی چیز کی اس کی تفصیل بیان کر دینا اس کی تفسیر بیان کر دینا اور اس کی حقیقت کھول دینا اور اکثر بیشتر علماء تعویل کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ان کا معنی یہ ہوتا ہے اور خصوصاً ابن جریر تبری الرحم رحمۃ اللہ جن کی تفسیر ہے وہ عموماً تفسیر کرتے ہوئے آیت کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تعویل و حاد آیتی قیدا و قیدہ. کہ اس کی تعویل جو ہے وہ اس طرح سے ہے تعویل کے معنی تفسیر یعنی اس کے جو معنی بیان ہوتے ہیں اس کی جو اس کے اندر جو احکامات ہیں اس چیز کو کھول کر بیان کرنا وہ تعویل اور دوسرا تعویل کا معنی کسی چیز کا نتیجہ اس کا انجام اس کا جو ہے نتیجہ سامنے آ جانا تو یہاں پر تعویل کے معنی نتیجہ ہے طویل کے معنی تفصیل نہیں ہے اس کے معنی نتیجہ ہے حلی الدرون کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں یہ کافر لوگ یا مشرک لوگ جو اللہ کی کتابوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یہ کیا انتظار کرتے ہیں اللہ ہو مگر اس کتاب کے نتیجے کا کتاب کا نتیجہ کیا ہے اللہ نے کتاب کے جو کچھ کافروں کے لیے وعدے کی ہیں ان کو سزائیں سنائی ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوں گے تو اللہ مانتے کیا یہ لوگ ایمان اگر نہیں لاتے کتابوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کو سمجھنے کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کیا یہ اخبار کے انتظار کرتے ہیں کہ کتاب کا جو یعنی کہ اس کا نتیجہ ہے اللہ تعالی نے جو کچھ بیان کیا اپنے آداب کے وعدے وہ آداب کے وعدے برحق ہو جائے آداب آ جائے قیامت آ جائے یوم تعویل ہوں جس دن اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا یا اس کی یعنی ان کہ انجام انجام کا وقت آ جائے گا یقول الدین من قبل تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو بھلایا تھا اس سے پہلے یہ لفظ بڑا قابل غور ہے یقول الدین قبل کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو بلایا ہوا تھا اس سے پہلے اور بلانے کا مانا کہ یا تو ویسے ہی انکار اس کو مانا ہی نہ یا بلانے کا وہ انداز جو آج کلمہ گو مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب ان کے درمیان ان کے ہاتھوں میں ہے لیکن نہ اس کو پڑھنا ہے نہ اس کو سمجھنا ہے نہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے نہ اسے کس طرح کی ہدایت حاصل کرنا ہے اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو صرف تلاوت کی حد تک صرف اس کے الفاظ کی حد تک اگر کوئی معنی بھی پڑھتا ہے تو صرف اس کے معنی کو اس کے الفاظ کو جاننے کی حد تک کو کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں بہت سے لوگ تو وہ بھی صرف اس کے اندر کیا کچھ ہے نہ کہ اس پر عمل کے لحاظ سے اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے اندر موجود ہیں اور بہت کم وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی اللہ کے قرآن کے جو حقوق ہیں اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں سمجھتے ہیں اور جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو کچھ ہے ان کو لیتے ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ورنہ بہت سے ایسے بھی لوگ جو کتاب کو پڑھتے ہیں قرآن کو معنی بھی جانتے ہیں تفصیلیں بھی اس کی کرتے ہوں گے لیکن ہدایت اس سے لینے کے بجائے ان کے پاس اور چیزیں ہیں ان کی اور کتابیں ہیں جو ان جس سے وہ ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی ان کی گمراہی کی اصل بنیاد ہے اور سویق مصولٰ حضرت الداء کے موقع پر یہی فرمایا کہ میں تم ایسی چیزیں دو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تم جب تک ان دونوں پر کاربر رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ کیا ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے اس لیے یعنی کہ نسو کے معنی اللہ کی کتاب کو بلانے کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں کہ اس کو بالکل نظر انداز کیے ہونا جس طرح کہ آج مسلمانوں کا حال ہے اکثر کہ قرآن کو دیکھنا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے اس میں اللہ کا کیا پیغام ہے اس سے کوئی ہدایت حاصل کرنے کا اس طرح, اس طرح کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے تو اللہ فرمانے گی فرمائیں کہ یہ قبل تو کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو بھلا رکھا تھا پہلے سے چاہے وہ کھلے انکار کی شکل میں کافروں کے انداز سے یا وہ یا جو کتاب کو مانتے تھے تو تو لیکن اس سے کسی طرح کی ہدایت حاصل کرنے کا ان کا انداز نہیں تھا کیا کہیں گے کہ قدجہ اطرال الربین بالحق کہیں گے کہ یقیناً آئے تھے ہمارے رب کے رسول بالحق برحق طور پر یعنی حقیقی ایمانوں میں آئے تھے واقعی سچے نبی رسول تھے اور جو کہ لے کر آئے وہ بھی حق اور سچ تھا تو اس بات کا اعتراف کریں گے اقرار کریں گے کہ واقعی اللہ کے نبی حق تھے سچ تھے اور جو کچھ ان کی تعلیمات تھیں وہ بھی حق اور سچ تھیں تو لیکن ان کا یہ اعتراف ان کا یہ قرار ان کے کام آئے گا علامہ میں آئے گا فح النہ بنشفا اس وقت پھر یہ بدبخت یہ اللہ کی کتابوں کو نظر انداز کرنے والے ان کو بلانے والے اس تمنا کریں گے فع اللہ نا بنشف کیا ہمارے لیے کوئی ہے سفارشی فیش فعلانا جو ہماری سفارش کرے اور یہ سوال کا معنی کہ وہ سفارشی ڈھونڈیں گے تلاش کریں گے کہ کاش کہ ہماری کو سفارش کرنے والا ہو اور اس کا معنی کہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو بلا دیا دنیا کے اندر اللہ کی کتاب کو بلا دیا تو پھر قیامت کے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو بلائے ہوگا ان کے لیے ان کو جہنم میں ڈالتے وہ نہیں دیکھے گا کہ ان کو بچانا ہے ان کو چھڑانا ہے کو چھڑانے کے لیے ان کے لیے کسی کی سفارش ہو تو اللہ مات فح النا تو ڈھونڈے کے کو اس وقت سفارش کرنے والا کو فیش فعولا کو ہماری سفارش کریں او و رد عملہ غیر اللدی کننہ عمل او و ردع ہم پلٹائے جائے لوٹائے جائے دنیا میں فنا عملہ پس عمل کریں غیر اللدی کننہ عمل غیر لدی اس عمل کے سوا کننہ عمل جو ہم پہلے کرتے تھے یا تو ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا رہے بچا رہے یہاں سے اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں یا پھر دوسرا کہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دے اور ان ردو ہمیں پلٹا دیا جائے لوٹا دیا جائے اور لوٹ کر کیا کریں فنا عمل ع غیر اللہدی کنانہ عمل تو ہم اس عمل کریں ایسے عمل جو پہلے نہ کرتے تھے یعنی اچھے عمل کر کے آئے اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریمی پر بیان کیا ہے دوسری جگہ پر اللّہ تعالیٰ بیان کرتے ہے ولاقف علناری عَلَ فقال و یاطنٰ الرد ولا نُقض وب آیاتِ ربینہ کہ کاش کے دیکھو تم کافروں کو بدبختوں کو کہ جب ان کو کرب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے یا لََطنٰان الرد کاش کے ہمیں لوٹا دیا جائے ولا نقر وب آیاتِ ربینہ اور ہمیں اپنے کرب کی آیتوں کو نہ جٹنا ہے ون قون عمن المین اور مومن بن کرائیں بلبدا الماقان خون من قبل اللہ مات بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو پہلے چھپاتے تھے پتہ تھا ان کو حقیقت کیا ہے لیکن آج ان کے سامنے وہ سا ساری حقیقتیں ان کے سامنے کھل کر آ گئی ولد العاد علمان ہُو عنہ کہتے تو ہیں کہ ہم لوٹ کر نیکمل کریں لیکن اللہ ماتا ہے کہ لدو اگر ان کو پلٹا بھی دیا جائے لعد علمان ہُو تو جس برائی بدبختی کی طرف پہلے تھے کفر کی طرف اسی میں جا کر لوٹے وہ انَََلاقاد اور بے شک جھوٹے ہیں اور اس طرح سود فرمایا ولا اترا اس دن مجرم آنا کسور اوسم کہ کاش کے دیکھو تو مجرموں کو کہ جب اپنے سر کو جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا کہیں گے کال سر آنا کہ ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا ہر چیز حقیقت دیکھ لی دی آنا نا عمل ہمیں لوٹا تاکہ ہم کو نیک عمل کر کے آئے تو لیکن یہ صرف تمنائیں ہوگی یہ صرف باتیں ہوگی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہاں پر ان کافروں کے لیے تو کیا لوٹنا ہے ایسے بد بے دینوں کہ بدبختوں کے لیے تو کیا لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے ولیوں کو نہیں لوٹ رہا تھا وہد میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتیں دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے خود ان سے ان سے کہا کہ تم، تمہیں کچھ اور چاہیے تو انہوں نے کہا اللہ اس کے اس غراب اور کہ ہمیں کیا چاہیے تو اللہ نے جب بار بار پوچھا ان سے تو ان کا آگے سے ہر بار یہ کہ کیا مطالبہ ہوتا تھا کہ ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹا دے کہ ہم پھر تیجا میں اس طرح شہادت پا کے آئے جس طرح ہم پہلے شہید ہوئے ہیں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ ہمیں اللہ تو ہم پر کیا تو انعامات کیے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہمارا یہ فیصلہ کیا ہے اللّہ اللہ الہ الجاعر کہ جو دنیا سے ایک بار آ جاتا ہے اس کی طرف دوبارہ لوٹایا نہیں جاتا تو بات کر رہے تھے کہ ان کا تو کیا لوٹنا بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ان ولیوں کو نہیں لوٹاتا جن کو اللہ تعالیٰ خود آف کرتا ہے کہ تمہیں کو چاہیے اہر نردنہ عمل غیر ندی کنانا عمل <نَعَبًا> یہاں ہم لوٹائے جائیں اور وہ عمل یعنی کہ ان عملوں کے سوا دوسرے عمل کر کے ہیں جو پہلے ہم کرتے تھے قد خسرو الفو ساہم اپنے اپنے اپنی جانوں کو خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو برباد کیا اور اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندہ بنا دیا مضلان ماں کا عمتارون اور ان سے کھو گیا جو وہ گھڑتے بناتے تھے وہ کیا گھڑتے بناتے جو ان کے دنیا کے اندر ان کو چکمے دیے جاتے تھے کہ فلاں تمہیں بچا لیں گے چھڑا لیں گے فلاں کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے وہ تمہاری سفارشیں شفاتیں کر لیں گے اللہ ماتا ہے کہ آج سارا کچھ ان سے کھو خو گیا کھونے کا معنی یا تو ویسے ان کو بھول گیا کہ ہمیں ہم کس سے کے کس کے سہارے چلتے تھے کس کا سہارا لینے کی ہماری کوششیں ہوتی تھی ہماری باتیں ہوتی تھی یا پھر جو, جو ان کے سہارے جن کو سمجھتے تھے وہ ویسے ان کو ملے گئے نہیں وہ سہارے ہوں گے نہیں بلکہ جن کو سہارا سمجھتے تھے وہ ان سے پہلے جہنم میں پہنچے ہوں گے جس طرح سے میں پڑ چکے ہیں تو وض اللہ کھو گیا ان سے ماں کابیفترون کہ جو وہ گھٹتے بناتے تھے اور اس طرح کی آیات ایک انسان کو مسلمان کو سبق دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقائق اور حقیقتیں کیا ہیں اور ہمیں جو کہا بتایا جاتا ہے اور مختلف طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے تو اس لیے ضرورت انسان کو ضرورت انسان کو کہ آج عمل کا وقت ہے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے ہدایت حاصل کر کے اپنی آخذ کے لیے عمل کر لے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن یہ صورت حال ہو جو اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ اس وقت جو ہے تمنا کرے کہ کاش کو ان کو سفارش کرنے والا ہو کاش کو ان کو چھڑانے والا ہو ان کو دنیا میں پلٹانے لوٹنے کا وقت مل جاتا ہو تو اس سے پہلے آج وقت ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنی آخذ کے لیے کچھ کر لے اس کے بعد ان ربکم اللہ خالق خلق آواتی و بے شک مرب و اللہ کی ودات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو فیصدی ایام چھ دن میں اس چیز کو اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کرنا اور وہ چھ دن کون سے ہیں کہ جو اتوار سے شروع ہو کر جمعہ تک ختم ہوتے ہیں اتوار کو شروع ہو کر جمعہ تک ختم ہوتے ہیں تو اللہ نے ان چھ دن میں آسمان و زمین کو بنایا اور سورت فصیلت میں اس کی مزید تفصیل بیان کی کہ چھ دن میں زمین کو بنانے میں ان کے اور زمین کی مخلوقات کو پیدا کرنے میں کتنے دن لگے اور آسمان اور اس کو بنانے میں کتنے زمین کو اور اس کی مخلوقات کو اللہ ہمات کے چار دن میں بنایا اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ دو دن میں بنایا لیکن وہ دن کون سے ہیں کیا وہ یہ ہماری دنیا کے دن ہیں یا کہ اللہ تعالیٰ جی سماتا ہے بینیومن عند ربک کا الفصن مماتع الدین کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سال ہے دن ہے وہ سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو تو اللہ وعالم اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اگر بندوں کو کسی چیز سے مخاطب کرتا ہے تو اسی چیز سے مخاطب کرتا ہے کہ جس کو وہ جانتے ہیں جو ان کے علم میں ہے جو اس کی ان کی پہچان ہے اور جس چیز کی ان کی پہچان نہیں ظاہری بات ہے کہ ایسی چیز کا خطاب کرنا بھی لوگوں کو جو ہے وہ اس میں فائدہ نہیں تو اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے تو اصل اس میں یہی ہے کہ بندہ جن چیزوں کو بندوں کو پتہ ہے اور جو چیزیں بندے پہچانتے جانتے ہیں وہی یہی مقصد ہے تو اللہ عالم اور یہ یہ چھ دن جو دنیا کے دن ہیں تو اس بات کی دریل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا عدمت ہے اس کی کیا قدرتیں ہیں اتنی بڑی کائنات اور وہ کائنات کے جس کا ہم نے کچھ حصہ دیکھا ہے معمولی سا حصہ دیکھا ہے اتنی بڑی کائنات کو چھ دن میں بنا دینا اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو لفظ کن سے ہی پیدا کر سکتا تھا لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کو حکمت کہ چھ دن کے پیدا کرنا لیکن چھ دن میں ہی پیدا کرنا اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عدمتوں اور قدرتوں کا اس کا پہلو ہے اور جس سے اس طرح کے آیات پڑھ کر انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے رب کون ہے اس کی کیا عدمتیں ہیں اس کی کیا قدرتیں ہیں اس کی, کی کیا طاقتیں ہیں اور وہ کن چیزوں کو کرنے پر قادر ہے تو یہاں پر انسان کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے کس طرح اس کے دل میں اس رب کا ڈر خوف ہونا چاہیے تو ماتا اللہ تعالیٰ ان رَبَّكُمُ اللَّهُ رب اللہ اللہ تمہارا رب وہ اللہ کی رات ہے اللہ دِی خالقصماوات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو پھر صرطیام چھ دن میں سمستوا سم عرش پھر وہ برقرار ہوا عرش پر بلند ہوا عرش پر عرش کیا چیز ہے جس کو ہم تخت کہتے ہیں عرش کے بانی جس کو ہم تخت کہتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے عرش ہے جو اس کی ذات کے لائق ہے اور جو مخلوقات میں سب سے بڑا ہے مخلوقات میں سب سے بڑا ہے جس کے بارے میں نبی اللہ علیہ وسلم نے فمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں کیسی ہیں کہ جیسے چند درم ہوں دن یعنی کہ چند سکے ہوں جو کسی یعنی کہ تشت میں ڈال دیے جائیں تو چند سکے اور جو چند درم جو ہیں وہ وہ آسمان و زمین ہے اور بڑا تش جو ہے وہ کیا ہے وہ کرسی ہے اور عرش جو ہے کرسی کے مقابلے میں کیسا ہے کہ جس طرح کسی صحرا میں صحرا میں چھڈا ڈال دیا جائے تو کسی کے مقابلے میں اس قدر اتنا بڑا عرش ہے اتنا بڑا عرش ہے اور بات دوسری باتوں میں کہ جتنا بڑا جت جو کرسی کے مناسبت آسمان و زمین سے ہے یعنی جتنی بڑی کرسی ہے آسمان و زمین سے اتنا ہی بڑا عرش ہے کسی کے مقابلے میں اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ اکبر اللہ ہر سے بڑا تو مخلوقات میں سے مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عرش ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ تفسیرات مختلف روایتوں میں آتی ہیں لیکن اس کے بارے میں کسی حدیث یا قرآن کریم میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے عرش کیا یعنی کہ سفتیں بیان کی ہیں اس کے عظیم ہونا مجید ہونا اس طرح کی ان کے صفتیں بیان کی ہیں ارش و کریم کا کریم ہونا کریم کے نہیں بڑا یعنی عمدہ ہونا بڑا خوبصورت ہونا یہ ساری چیزیں بیان ہوئیں اور کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کے جو انسان ہیں ہمارے جیسے ان کے تخت ہوتے ہیں اور ان تختوں پر طرح طرح کی جو زیب و زینت انہوں نے لگا رکھی ہوتی ہے اپنی شان و شوقت کو ظاہر کرنے کے لیے تو یہ دنیا کے انسان فانی مخلوق کمزور اور ہر لحاظ سے جو آجز عاجز اس کے باوجود اگر ان کے اس طرح کے تخت ہوتے ہیں تو جہانوں کے رب کا تخت کیسا ہوگا تو اللہ کا عرش ہے اس پر ہمارے ایمان ہونا چاہیے اور اہلِ سنوں کا عقیدہ ہے کہ وہ عرش حقیقت میں ہے یعنی کہ کو معنوی چیز ہے کیونکہ بعض لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ عرش کے معنی کو اونچی چیز بعض نے کہا عرش کے معنی حکومت اس طرح کی مختلف طرح کے یعنی کہ اپنی طاویلیں کی ہیں اور یہ ساری, ساری, ساری وہ چیزیں ہیں جو غلط ہیں اللّہ تعالیٰ نے عرش کا بیان کیا ہے اور عرش حقیقت میں ہے لیکن اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے تو اللہ سماطۂ سم مستوار عرش اللہ تعالیٰ پہ عرش پر برقرار ہوا عرش پر بلند ہوا اب عرش پر بلند کیسے ہوا یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو اس طرح کی چیزیں قرآن و سلت میں آتی ہیں اس کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں پر ایمان لائے ان چیزوں پر ایمان لائے اور اس کو جانے کے واقع ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے تو یہ حق اور حقیقت ہے یہ حق اور حقیقت ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو یعنی غلط ہو اور دوسرا مزید یہ کہ اس کی کیفیت کو معلوم نہ کرے اس کی تفصیلات میں نہ جائے کہ یہ کیسے ہے اس لیے مہمال کے اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا الرحمن وشست ہوا کہ رحمان اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا پر قرار ہوا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسے برقرار ہوا تو امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چہرہ جھکایا حتیٰ کہ ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی حیبت اور عظمت اور اس چیز پر اس کے بعد اپنے چہرہ اٹھا کے کہتے ہیں الشتوا معلوم اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش پر بلند ہونا معلوم ہے اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے بلکیف و مجھول لیکن اس کی کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پر کیسے ہے یہ کیفیت ہم نہیں جانتے اس کا علم ہم کو نہیں دیا گیا اور ایمان ال بھی واجب اور اس پر ایمان لانا ہمارا فرد ہے کیونکہ اللہ نے اس چیز کا بیان کیا ہے اور ہمیں ہمارا فرد ہے ان چیزوں پر ایمان لانا پس سوال و عنبا اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے بدعت کیوں ہے کیونکہ صحابۂ کرام یہی قرآن پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلاح نے ان کو پڑھ کر سنایا لیکن کسی صحابی نے آپ سے سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اشب پر کیسے برقرار ہوا کیسے بلند ہوا حالانکہ ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے برقرار ہونے کا انداز کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے سوال نہیں کیا تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہمارا فرد ہے ایمان لانا لیکن اس کی کیفیتیں معلوم کرنا ایسی چیزوں کو جانا اس کی نہ اجازت ہے اور بلکہ بدت ہے معلوم کہ اس, اس کے پیچھے پڑھنا کیوں جائز نہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو علم غیب ہیں کہ جس کی جس کو جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور کتاب و سنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان ہو تو اگر ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے تو ہم اپنی عقلوں سے اپنے خیالات سے ان چیزوں سے جو ہے ہم ان چیزوں کے ان, ان, ان, ان, ان کی حقیقت نہیں جان سکتے اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو بھی اس طرح کی قرآن میں چیزیں آتی ہیں اللہ کی صفات ہوں یا جو بھی ہے اس پر ایمان لانا بغیر ان کی کیفیتوں میں جائے بغیر ان کے بارے میں اس طرح کے کی سوال کیے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر حقیقت میں اور حق میں برقر بر... جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے اپنے اش پر برقرار ہے اس پر بلند ہے لیکن بغیر اس کی تفصیلات میں جائے مس مستوارش اپنے اش پر بلند ہوا یوگ شی النہار وہ ڈھانکتا ہے رات کو دن کو رات سے یوگ ڈھانکتا ہے اللیل رات سے دن کو یعنی ذات آتی ہے اس کے اندھیرے سے دن جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے یا طلب جو اس کو تلاش کرتی ہے اس کو ڈھونڈتی ہے طلب کے کہ اس چیز کو ڈیمانڈ کرنا اس کو طلب کرنا اس کو پیچھے آتی ہے حسیثاً بہت تیزی کے ساتھ تیزی اور جلدی کے ساتھ رات دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو ہم یعنی کہ ہر روز دیکھتے ہیں کہ جب سوری غروب ہوتا ہے کس انداز سے تیزی کے ساتھ اندھیرا پھیلنا ہوتا ہے اور روشنی سمٹ رہی ہوتی ہے اور صبح کے وقت جب وجہ ہوتی ہے اور پ پھوٹتی ہے تو کس انداز سے تیزی کے ساتھ روشنی پھیل رہی ہوتی ہے اور اندھیرا سمٹ رہا ہوتا ہے یعنی اگر آدمی کسی کھلی جگہ پر ہو کسی کھلے میدان میں ہو تو وہاں پر ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح یعنی رات کے آنے پر آنے پر کس طرح اندھیرا پھیل ہوتا ہے اور روشنی جو ہے جو سمٹ رہی ہوتی ہے اور صبح کے وقت کس انداز سے روشنی سمٹ رہی ہوتی ہیں اپنے روشنی پھیل رہی ہوتی ہے اور اندھیرا سمٹ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اپنے اپنا یوگ شیلے اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں کہ وہ رات سے دن کو ڈھانکتا ہے اور دن کو رات سے ڈھانکتا ہے دونوں کے معنی اس میں آ سکتے ہیں یہ البو تھا کہ جو اس کو بہت تیزی اور جلدی کے تھا اس کے پیچھے اس کو تلاش کرتے ہوئے آتا ہے بشمس القام رو نجوم و بھی اس طرح سورج چاند اور ستارے مصخرات سبھی تابع ہیں مسخر ہیں اللہ کے حکم کے اور مصفر ہونے کا معنیٰ کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ نے سورج چاند ستاروں ہر چیز کو رات دن کو ہر چیز کو ایک مخصوص انداز سے چلا رکھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس چلائے ہوئے نظام کے مطابق چل, چل رہے ہیں اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے ان کو کسی آگے پیچھے ہونے کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو چلا رکھا ہے اسی طرح وہ چلتے جا رہے ہیں تو یہ مسخرات میں امریکی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہیں اور یہ ساری چیزیں کس بات کی دلیلیں ہیں اللہ کی قدرتوں کی اللہ کے کی, کی کہ کتنی بڑی کائنات اور اس کائنات کے اس باریکی کے ساتھ چلنا اس باریکی کے ساتھ اور ایک منظم انداز سے اس کا جو ہے اس انداز سے اس کا جو ہے یعنی کہ جاری ساری رہنا اللہ تعالیٰ کی کس قدر عظمتوں قدرتوں کا اس میں مظہر ہے الہ الخلق وامر جب اللہ نے اپنی مخلوقات کا ذکر کیا آسمان زمین کی پیدائش کا سورج چاند اور رات دن کا ان ساری چیزوں کا تو کیا فرمایا اللہ خبردار لہ الخلق اسی کی مخلوق ہے اور لہو کا لفظ پہلے آنا کس بات آنا دیتا ہے خاص ہونے کا یہ اس کو کہتے ہیں کہ جار اور مجرور یعنی کہ وہ دو لفظ جو ایک یعنی کہ دوسرے کو جر دیتا ہے اس کو کثر دیتا ہے تو اس کا پہلے آنا یہ کسی چیز کا کہ کسی معنی کو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ خبردار اے لوگوں اللہ ہی کی سبھی مخلوق ہے لہ الخلق اسی کی مخلوق ہے بلر اور اسی کا حکم ہے اور یہ جملہ جو ہے اللہ نے قرآن کریم میں ایک سے جگہ ایک سے زیادہ جگہ پر بیان کیا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر تم یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ مخلوقات اللہ کی ہیں اور کسی زمانے کے کسی کافر نے بھی کبھی انکار نہیں کیا تھا کہ مخلوقات اللہ کی نہیں ہیں کبھی بھی کسی کافر نے ایسی بات نہیں کہی سوائے آج کے بعد مشرقوں کے کربہ پڑھنے والے مشرق جو آج بھی آج اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بھی اوروں کو شریک کرتے ہیں وہ مخلوقات کے اعتبار سے بھی سمجھتے ہیں کہ اور بھی کوئی پیدا کرنے والے کوئی اولادے دینے والے ہیں کوئی کائنات کو چلانے والے ہیں <تصفيق> ورنہ سابقہ زمانہ کہ کسی مشرق کافر نے کبھی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی اس میں کسی کو شریک کیا یہ خلق کے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یعنی بعض اوقات تو چیلنج کے انداز سے اور بعض اوقات اپنا تعارف کرواتے ہوئے یا یو ہے نا بکم اللہ خالہ کا اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس کے تم کو پیدا کیا, کیا کیونکہ اس میں کسی کا انکار نہیں تھا کہ پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کو اور بھی ہوگا تو اللہ, اللہ اگر خلق پوری مخلوقات اسی کی ہے تو مخلوقات پر اس کو اس پر حکم کس کا چلنا چاہیے بلامر اور اسی کا حکم اور حکم سے مراد ان کے جو بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ چاہے عقید توحید کے حوالے سے ہوں وہ حلال و حرام اور شرعی مسائل کے حوالے سے ہوں یا جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ کائنات کے متعلقہ ہوں یا افراد سے متعلقہ ہوں یا جماعتوں سے مترکہ ہوں ان, ان کا حکم کس کو ہے اس کا اختیار کس کو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے تو جس طرح اللہ کی ذات کے اندر اللہ کی مخلوقات میں کسی اور کو شریک کر دینا کہ اللہ کے سوا اور بھی کو بنانے والا ہے اللہ کے سوا اور بھی خالق کو خارق ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے احکام میں کسی اور کو اختیار دے دینا کسی اور کو اس طرح کی اتھارٹی اس کو اختیار دے دینا کہ وہ بھی اپنی طرف کو حکم جاری کر سکتا ہے حلال و حرام کر سکتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے تو اس اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی اور تخلیق کے جو صفت ہے اس کو بہت سے جگہوں پر اپنے توحید کے یعنی توحید کے دلیل کے طور پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اگر خالق ہے وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے اور عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اللہ خبردار لہ الخلق اسی کی خلق ہے اسی مخلوق ہے والمن اور اسی کا حکم ہے اب یہ تو نہیں کہ اللہ کی مخلوق ہو اور حکم اس کے اوپر کسی اور کا چلے مخلوق اللہ کی ہو بندے اللہ کی ہوں اور قانون اس پر جو ہے بندوں کے چلیں اوروں کے چلیں مخلوق اللہ کی ہو اور عبادت جو ہے پھر اس کی چھوڑ کر کسی اور کی ہو تو یہ ان کے اس اس کے اس نظام کے لائق نہیں ہے اللہ الہ الخلق ولم خبردار اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم چلنا چاہیے تبارک اللہ رب العالمین بابرکت اللہ کی داد جو جہانوں کا رب ہے اور بابرکت ہونے کا معنی کہ جو برکتیں دینے والا ہے خود بھی ہر طرح کی برکتیں ہیں اس کے اندر اور جو برکتیں دینے والا ہے برکتیں مہیا کرنے والا ہے چیزوں کو بابرکت بناتا ہے اور برکت دینے کا معنی کس چیز کا بابرکت ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے اس میں اضافہ ہونا اس میں جو ہے یعنی کہ زیادتی ہونا اس میں خیر خیر ہونا اس میں اس طرح کی چیز پہلو آنا جس میں اس کا فائدہ ہو اس کے نفے ہوں ادعربّکم تدر و خفیہ انب المعۃدین جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ تمہارا رب کون ہے اور کن عظمتوں کا مالک ہے اس رب کے کیا اعمال و افعال ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالی بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارا رب وہ ہے اور وہی اسی کے تم اسی کی مخلوق ہو اور اسی کا تم پر حکم چلتا ہے تو پھر اگر تم کو پکارنا ہے تو اس کو پکارو تمہارا ادعو ربکم پکارو اپنے رب کو اور ساتھ ہی اللہ نے دعا کے پکارنے کے آداب بیان کیے وہ آداب کیا ہیں تجر و خفیہ کہ آج کرتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے کہ اور گڑ آج ہی کرنے کا معنی کہ واقعی انسان کو اس بات کا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام نہیں کرتا اگر میری حاجت پوری نہیں کرتا اور میری مشکل دور نہیں کرتا تو میرے لیے کوئی راستہ نہیں کوئی میرے لیے سہارا نہیں اس انداز سے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جو ہے جھکے اس انداز سے اللہ دعا کرے یعنی دعا دعا کے قبول ہونے کا یقین بھی ہو اور اللہ کے سامنے آج جن کے ساری بھی ہو گرگرانہ بھی ہو تو درعن و خفیہ اور چپکے سے چپکے سے مانی کہ آہستہ سے بغیر آوازوں کو بلند کیے بغیر چیخوں پکار کیے اور یہ بھی دعا کے اہم ترین آداب سے کہ دعا جو ہے اس کو چپکے سے خفیہ انداز سے کیا جائے اس لیے کہ تم اس اللہ کو اس رب کو پکار رہے ہو کہ جو تمہاری شارک سے زیادہ قریب اور جو تمہاری آوازوں کو سنتا اور جانتا ہے تمہاری حالتوں کو دیکھتا ہے صحابہ کرام جب آصلف کے ساتھ سفر میں تھے اور اونچائی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اترائی اترتے ہوئے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے تو آپ نے ان کو کیا فرمایا ارب الفسکم اپنے اپنے ساتھ نرمی کرو لدعنسمن اولاغا ابن کہ تم کسی اس ذات کو نہیں پکار رہے جو بحری یا غائب ہو کہ جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے تدعون سمیع عقریبا کہ تم جس کو پکارتے ہو بہت سننے والا بہت قریب ہے تو اسے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا انداز کیا ہے دعا کیا ہے خفیہ کہ چپ کیسے خفیہ طور پر اور اسی علا... اسی اللہ علا... تعالیٰ علیہ اسلام کے بارے میں ان کی دعا کا ذکر کیا تو کیا فرمایا از ناد بہو ندا انخفیہ کہ جب ذخیریہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی اپنے رب سے منادہ کی لیکن کیسی آواز جو چپکے سے اس لیے دعا کے اندر بعض اوقات جو چیخنے چلانے کا انداز ہوتا ہے بعض لوگوں کا یہ دعا کے دعا کے ادب کے خلاف ہے اور حقیقت میں اگر کوہنے والا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے تو بائی نہیں ہوگا کہ تم اس رب کو اس انداز سے پکار رہے ہو کہ جو تمہاری آواز تو بعد میں نکلتی پہلے سے جانتا ہے کہ تمہاری حاجت کیا ہے تم کیا مانگ رہے ہو تو اس رب کو اس انداز سے پکارنا اور ویسے بھی اس میں جو ریاکاری کا پہلو آتا ہے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک نیبند بندوں کی سیرتوں میں کہ وہ یعنی اس انداز سے ان کی دعائیں ان کی باتیں ایسی ہوتی کہ جس کا کسی کو پتہ نہ چلتا بات اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری پوری رات قیام کرتے اور گھر میں اسی کمرے میں کچھ سوئے ہوا جو شخص ہے کسی اس کو پتہ نہ چلتا کہ ہمارے پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے پوری یاد قیام کرتے پوری یاد اللہ کی عبادت کرتے راتوں کو اور صبح کے ٹائم وہ لوگوں کے سامنے ایسے یعنی کہ آتے کہ جیسے وہ پوری یاد سو کر ہوں قرآن پڑھ رہے ہوتے والا کو آنے والا کوئی آتا تو قرآن کو بند کر دیتے یا اس کو کسی چیزیں چھپا دیتے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اصل انداز تو دعا بھی چونکہ سب سے افضل عبادت ہے اور بلکہ عبادت کا یعنی کہ اصل عبادت یہی ہے دعا تو اس میں بھی انسان کو ضرورت ہے یعنی کہ اس میں خفیہ طور پر یعنی کہ اس میں اخفاق کرنے کی اس کو چپکے سے یعنی بغیر اس نے چیخو پکار کیے اور بغیر اس کا اظہار کیے ہاں اللہ یہ کہ جہاں پر اظہار کی ضرورت ہو سر کے نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے بارش کے لیے دعا کی دعا کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اونچی آواز سے بول کر اللہ نے الفا اپنے الفاظ بولے جو کہ صحابۂ کرام الفاظ سنے اور ہمیں نقل کیے تو ورنہ اصل یہ ہے کہ انسان اگر بذاتے خود اللہ سے دعا کر رہا ہے یعنی دعا کروا نہیں رہا خود دعا کر رہا تو اس کو اس کے اس کے آداب میں سے یہ کہ آدمی خفیہ اور چپکے سے کرے ان حب المعۃدین کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ان سے ان کو پسند نہیں کرتا ایک تو عام زیادتی ہے کسی بھی انداز سے اللہ کے حدوں کو توڑنا تجاوت تو کرنا اور ایک خصوصی زیاتی ہے جو یہاں پر دعا کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں نبی کے مثلاء اللہ کا فرمان ہے کہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک بندہ زیادتی کرتا تو زیادتی کیا ہے دعا کے اندر بہت دعا اس میں ایک تو آپ نے مایا کہ آدمی جلد بازی کرے کہ میں نے بہت دعا کی میری دعا قبول نہیں ہوئی یا پھر اس کو جو ہے زیادتی کرنے کا معنی آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے یا زیادتی نہ کرے جلد بازی تو یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی ہے اور میری دعا قبول نہیں ہوئی اور زیادتی کیا ہے کہ آدمی ایسی چیز کی دعا کرے جو ممکن نہ ہو کوئی آدمی دعا کرے کہ میں نہ بھی بن جاؤں فشتہ بن جاؤں ہوا میں اڑوں سمجھیں نا ایسی چیزوں کے یعنی بی کہ بیوقوفی چیزیں ہیں کوئی جو ممکن نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے ہی خلاف ہیں ایسی چیزیں ہو جانا <خصوح> یا بعض اوقات کسی پر ظلم <خصوح> زیادتی کی دعا کرنا کسی یعنی نے فرض کر معمولی اس کے ساتھ مخالفت ہے کوئی, کوئی اونچ نیچ ہوئی تو اسی پر اس کی تباہی بربادی کی دعا تو اس اور بعض اوقات قطع رحمی کے دعائیں تو اس طرح کی وہ چیزیں جو دعا کے اندر زیادتی ہے اسی طرح علماء نے دعا میں زیادتی میں سے اس چیز کو بشمار کیا کہ آدمی دعا کرتے ہوئے ایسی تفصیلات میں جائے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے ایک صابی کے بارے میں آتا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہو سنا کہ دعا کیا کر رہا تھا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں محل چاہیے سفید محل کہ جب میں جنم میں داخل ہوں تو اس کے جنم میں دائیں طرف ہو تو صابی نے جب عبداللہ بن مغفل ان الصابی کا نام ہے جب انہوں نے بیٹے, بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو ان کو کہا کہ اس دعا کی ضرورت نہیں ہے دعا کرنا ہے تو کیا کرو بلکہ پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے دعا دعا میں زیادتی کرنے سے بلکہ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو دعا میں اور طہارت میں اس طرح کی چیزوں میں زیادتی کریں گے اور پھر ان کو ففمایا کہ تم دعا کرنی ہے تو اللہ سے اس کی بخش مفرت مانگو اس کے عذاب سے پناہ مانگو اس کی جنت کا مطالبہ کرو ذہنت سے پناہ مانگو یہی دعا کافی ہے اس لیے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات خصوصا رمضان میں وطر وغیرہ میں بعض اوقات بہت لمبی دعائیں اور لمبی دعاؤں کے اندر بھی ایسے ایسے الفاظ جو کہ سنت سے ثابت بھی نہیں ہیں اور بعض اوقات اس زیادتی کے معنی میں آتے ہیں کہ ایک ایک چیز کی لمبی تفصیلات آپ اللہ سے اس کی مغفرت مانگو اس کی بخشش طلب کرو اس کی رحمت کا مطالبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں وہ ہر طرح کی رحمت, اس کی رحمتوں کے اندر ہر چیز مل جائے گی اللہ کے عذاب، اس کی پکڑ اس کی گرفت اس کی ان چیزوں سے جو ہے پناہ مانگو اصل یہ چیز کرنے والی ہے تو اس لیے جو ہے دعا کے اندر زیادتی میں یہ بھی ہے کہ انسان ایسے الفاظ ایسی چیزوں میں تفصیلات پہ جائے کہ جس کا قرآن سنت میں وجود نہ ہو ان لا حب المعتدین کہ بے اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا نہیں پسند کرتا کرنے والوں کو پلا تسلعرت بادہ اصلاحیہ اور نہ افساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد کیا ہے اصلاح اور اصلاح ہونے کا معنی کیا ہے کہ جب کہ ایمان و توحید لوگوں تک پہنچ چکا اور اللہ کے زمین میں یعنی کہ اللہ کا دین قائم ہو چکا قرآن رسول کی تعلیمات پھیل چکی اور لوگ اللہ کے دین پر استقامت سے چل رہے ہیں تو پھر بلا تف سدو فل ارد اس زمین میں فساد نہ کرو تو فساد کیا ہے کہ وہاں پر کف و شرک پھیلانا بدھات پھیلانا گمراہیاں بدکاری بے حیائی کے ان چیزوں کا پرچار کرنا اور سب سے بڑا فساد یہ ہے اگرچہ ہم اس فساد کو نہیں دیکھتے ہمارے ہاں عام طور پر فساد کیا ہوتا ہے کہ کوئی قطر و قتال ہو کوئی جنگ ہو کوئی دنگا فساد اس طرح کی چیزیں جس میں کوئی مار دھاڑ ہو کوئی دواہیاں ہو ہمیں یہ فساد نظر ہے اور کوئی حکنی یہ بھی فساد ہے یہ بھی فساد ہے لیکن اصل فساد جو ہے وہ دین اخلاق کا فساد ہے ظاہر الفساد رولبا با کا سب دنس اللہ مات خشکی اور سمندر میں تری میں جو ہے وہ فساد ظاہر ہو چکا کس وجہ سے لوگوں کے بدآبلیوں کی وجہ سے اسی اصل جو سب سے بڑا فساد ہے وہ لوگوں کے دین کا اخلاق کا ان چیزوں کا فساد ہے اگرچہ جسے بتایا ہے کہ لوگوں کے ہاں ان چیزوں کو فساد کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اگر کہیں پر فرض کرو کوئی قتل و قتال نہیں ہے کوئی جنگیں نہیں ہیں لوگ جو ہے وہ ظاہر امن و امان سے ہیں تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر بڑا امن و امان ہے اس ملک میں بہت امن ہے اگرچہ وہ کفر و شرک میں کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ کفر و شرک کا اخلاق کا دین کا فساد ہے اگرچہ بعض اوقات جنگیں ہو بھی رہی ہوں اگرچہ حالات جو ہے ظاہراً وہاں پر قتل و قتال ہو اور اس طرح کے حالات ہوں لیکن اگر توحید ہے ایمان ہے عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ امن ہے اللہ تعالیٰ کے یہ امن ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ظاہر امن و امان ہو کوئی قطر و قتال نہ ہو لیکن لوگ کفر و شرق پر ہوں تو یہ سب سے بڑا فساد ہے اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں اپنے رب کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کریں